وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو ہمیں سزاوار حق نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مول بنائل کن تو نہیں انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنی دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے